أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه <تصفح> إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مآواهم جهنم وصاغت مصيرا ان اللہ دینہ یقیناً وہ لوگ توفاہم الملائے جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں جن کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ ظالمی انفوسی ہم وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں قالو تو فرشتے کہتے ہیں فی معکن تم تم کس کام میں تھے کس حال میں تھے آلو تو وہ کہتے ہیں کن نہ مستد آفی ہم اس سرزمی میں نہایت کمزور تھے آلو تو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن عرد اللہ واسع کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی وسیع نہیں تھی فتوحا جفی ہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے فلائی کا جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وساعت مسیرا اور وہ بہت پوری لوٹنے کی جگہ ہے یہ آیت یہ आ... آیت ان لوگوں کے بارے میں نادل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جیوار میں رہتے تھے مسلمان تو ہو چکے تھے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 یعنی ایسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بلا ازر ہجرت نہ کرنے کی وجہ پر ظالم کی موت مرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساکہ نام فن نہ ہو مثر ابو ابوداود کی حدیث کہ جو شخص مشرکوں کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ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 کے کافروں کے ملک میں کافروں کے علاقے میں جا کے رہتا ہے میں اس سے بری اوچا کتنا دور رہے فرمایا میں اللہ تعالا ہوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھیں مسلمان کافروں سے الگ ہو کے دور اکٹھے ہو کے رہیں تو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 مسلمانوں کے ملک میں آکے مسلمانوں کے علاقے میں سکونت اختیار کریں <تصفيق> <تصفيق> الا المستدعاقین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلتا ولا يحتدون سبیلا فأولائک عصا اللہ ون يعفو عنهم وکان الله عقوبا غفورا مگر وہ لوگ المست جو کمزور ہیں من الرجالی مردوں میں سے نہایت کمزور مرد والنساء اور عورتیں ولدان اور بچے لاستیلا تن جو کسی تدبیر کی کسی ہیلے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے ولا لدون سبیلا اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں اللہ لائی کا صلاح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 بے بس ہیں معذور ہیں ہجرت نہیں کر سکتے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ان لوگوں میں عیاش بن اب ربیعہ سلمہ بن ہشام اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فار کے پنجے سے ان کی نجات کے لیے دعا کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی والدہ کا نام ام الفضل بنت الحرارث رضی اللہ تعالی عل ہے اور نام تھا ان کا لبابا ام الفضل کا نام لبابا تھا جو ام المؤمنین میمونا رضی اللہ تعالی انہا کی بہن تھی میمونہ بنت الحارث یہ لبابہ بنت الحارث ام الفضل لبابہ بنت الحارث ام الرین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی انہا کی بہن تھی یہ جو بناتے حارث ہیں یہ کل نو تھی ان میں سے ایک اسما بنت عمیس خص امیا تھی جو کہ ماں کی طرف سے میمونہ کی بہن تھی اور جعفر بل نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بی تھی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آگئی تھی تو بہرحال یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مستد میں سے تھے آج کا بھی دیکھیے ہمارے جس طرح کے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 کہ ہمارے پاکستانی جن کو سعودی کی نیشنلٹی مل جاتی ہے وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر ہوتے اس کے باوجود مساوی حقوق نہیں ملتے یہ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا کام کر دیا گیا اور اب آپ یوں مثال سمجھے انڈو پاک کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اپنے قریب ان کے علاقے کو کہ اگر کوئی مسلمان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 ایک ہے مشنری طور پر کسی بندے کا مسلمان کا کافروں کے ملک میں جانا کہ وہاں سے کچھ ایسا فائدہ ہے جو یہاں حاصل نہیں ہوتا وہاں سے وہ فائدہ حاصل کر کے اپنے مسلمانوں کو کھڑا کرنا اپنے ملک میں آکے کے مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچانا یہ تو وہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر بس وہیں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں ان کی تمام تر صلاحیتیں وہ کافروں کی خدمتوں میں ہی گزرتی ہیں اس طرح کی زندگی سے پرہیز کرنا چاہیے پمن فِي فی اللَّهِ اللہ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا کفیرم اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یجد فل اردی مراغمن وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ پائے گا مراغمن کفیرن بہت سی پناہ کی جگہ پائے گا و اور بڑی بسرت پائے گا میں خرج بن بی ہی مہاجر عید اللہ اور جو اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکل پڑے سنمودری کہل مئ پھر اس کو موت پالے فقد وقا اللہ اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا وقان اللہ غفور الرحیمہ اور یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی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 اگرچہ اس کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی خلو سے نیت سے ہجرت کرتی اس نے راستے میں موت آ گئی ان کا اجر ثابت ہو گیا کیونکہ اصل دار ودار تو نیت کے اوپر ہے بن یاد اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہے خالد بن اظام رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا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 اور اس کی فردیت تا قیامت باقی ہے کہ دارالحرب سے مسلمان ہونے والا دارالسلام کی طرف آ جائے قیامت تک کے لیے یہ ہجرت فرار ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ہجرت بعد فتح فضا مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہے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 سبحان اللہ سبحان اللہ شند